ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیع الاول سن عام الفیل بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو کو سے سے سرفراز فرمایا گیا سوم ہی کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے سوم ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمینا نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیش گوئی آپ کے دو نام آئے ہیں فارکلید اور منہمنا قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے وما الا یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصب نامہ اس طرح ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن ادنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمینا تھا سیدہ آمینا کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب تھے یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام یا حکیم تھا. لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے اس کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ سیدا کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے کے اسماعیل اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بنو اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خزاں نے لڑ کر مکے پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزا میں شادی کی اس سے قسع پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے خسر کی وفات کے بعد قسع نے اپنے ننحال کی مدد سے بنو خزا کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسا بنو خزا کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا پھر کس کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسئی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی کس کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے ابد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے ہاشم آپ کے پردادا تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ, ساتھ مرتبت اور احسان میں بھی بے مثال تھے ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے بہت سے اونٹ زبا کیے ان کا شوربا تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے صورت القریش میں اللہ تعالی نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا کیسر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا اور یہ ان کے تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور کافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا ایک سو ستانوے عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلما بنتے امر کے ہاں مدینہ منورہ میں شہبا یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شیبا رکھا گیا شیبا کا مطلب ہے بوڑھا ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی متلب نے سنبھال لی تھی گویا متلب شیبا کا چچا تھا اس کی وفات کے بعد شیبا نے رفادہ اور سکایا کی ذمہ داریاں خوبی سے سنبھالی انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برامد کریں کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے لیے بہت دشواریاں پیش آئیں مگر اہل شہر امن پسند تھے انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے عبد المطلب نے یہ بات مان لی لیکن پریشان بھی تھے اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا جب دسواں بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت یاد آئی انہوں نے بیٹوں کے درمیان قرآن ڈالا تاکہ جس کا نام نکلے اسے قربان کر دیں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام نکلا عبدالمطلب کا ارادہ دیکھ کر رشتہ داروں اور دوستوں نے دخل اندازی کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون ارافا کے پاس جا کر حل دریافت کریں چنانچہ عبدالمطلب ایک ارافہ کے پاس گئے اس نے معاملہ سن کر مشورہ دیا کہ بیٹے اور دس اونٹوں کے درمیان قورا ڈالو اگر عبداللہ اللہ کے نام نکلے تو مزید دس اونٹ بڑھا دو اس طرح خون بہا کی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک خون بہا پر نکلے انہوں نے قور اندازی شروع کی قور ہر بار کے نام نکلتا رہا یہ دس اونٹوں کے نام نکلا عبد المطلب نے تین بار ایسا کیا تاکہ اطمینان ہو جائے ہر بار سو اونٹوں ہی کا کوا نکلا اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہی اللہ کو منظور ہے واقعہ فیل کے پچاس پچپن دن بعد عبد المطلب قابے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی پچہتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ اللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنتے تھا عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے بی بیمنا سے نکاح کے بعد عبداللہ اللہ نے رواج کے مطابق تین دن تک سسرال میں قیام کیا اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے ہارس کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا ہارس مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ اللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنیت ام ایمن۔ اور نام برکت تھا عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ, نفس شرافت عزت عفت عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سیدا کے لقب سے مشہور تھی ددیال اور ننحیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھیں